السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد وعن أبي جحيفة رضي الله تعالى عنه قال قلت لعلي هل لعندكم شيء من الوحي غير القرآن قال لا والذي فلق الحب وبرأ النسمة إلا فهم يعطيه الله تعالى رجلا في القرآن فکاق الفط مسلم ہم <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> لوگ جرائم سے متعلق حدیثیں پڑھ رہے ہیں اس حدیث میں ایک بڑی اہم بات یہ بتائی گئی ہے کہ کسی بھی مسلمان کو کسی کافر کے بدلے قتل نہیں کیا جائے گا حدیث کا پورا ترجمہ یہ ہے ابو جوہیفا کہتے ہیں میں نے علی رضی اللہ تعالی عنہوں سے کہا کہ کیا تمہارے پاس قرآن کے علاوہ بھی اللہ کی نازل کی ہوئی وحی میں سے کچھ ہے قرآن کے علاوہ بھی تمہارے پاس کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی گئی ہو اور ہمیں نا معلوم ہو تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ لا نہیں اور پھر قسم بھی کھایا والذی فلق و برا سم نہیں قسم ہے اس ذات کی جس نے دانے کو پھاڑا اور اس سے کھونپلے اور اکھوئے نکالے اور اس ذات کی قسم جس نے روح کو پیدا کیا مگر ایک فہم اور سمجھ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی آدمی کو قرآن پڑھنے کی وجہ سے قرآن کی سمنے کی وجہ سے آتا فرماتا ہے یعنی قرآن فہمی جس کو کہتے ہیں وہ چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا اور اس قرآن سے جو مفہوم سمجھ میں آتا ہے وہ ہے اور جو اس صحیفے میں ہے ان کے پاس ایک لکھا ہوا ایک کاپی تھی کہہ لیجئے ایک کاپی نوٹ بک کے ٹائپ کی یا کچھ پیپر تھا جس میں کچھ لکھا ہوا تھا تو میں نے کہا کہ اس صحیفے میں اس کاپی میں اس نوٹ بک میں کیا ہے تو فرمایا کہ اس کے اندر دیت سے متعلق کچھ باتیں ہیں یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دیت کے سلسلے میں کچھ باتیں بتائی ہیں وہ لکھی ہوئی ہیں اس میں اور اسی طرح سے قیدیوں کو آزاد کرنے کے بارے میں کچھ ترغیب سے متعلق حدیثیں ہیں اور یہ کہ اس میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ کسی مسلمان کو کافر کے بدلے قتل نہیں کیا جائے گا یہ ایسے ہی بخاری کی روایت ہے اصل میں ابو جو رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اس وجہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خاص کر کے سوال کیا تھا کیونکہ اہل تشیو شیعہ حضرات نے کچھ باتیں ایسی منسوب کر رکھی تھیں اور مشہور کر رکھی تھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت کو اپنے خاندان والوں کو اپنے گھرانے کے لوگوں کو کچھ ایسی باتیں بتائی ہیں وہی سے متعلق اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی وحیے میں سے کچھ باتیں ایسی ان کو بتائی ہیں جو دوسرے لوگوں کو عام لوگوں کو عام صحابہ کو نہیں معلوم یہ تشو اہل تشیع یہ تشو اہل کے ہاں اور رافضیوں کے ہاں یہ چیز مشہور تھی جس کی وجہ سے ابو جو تعالی عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کھل کر کے قسم کھا کر کے فرمایا کہ نہیں ہمارے پاس کوئی خاص چیز نہیں ایسی نہیں ہے جو عام لوگوں عام مسلمانوں کو نامعلوم ہو اور قسم کھا کر کے بیان فرمایا اور یہ بھی بتایا کہ قرآن کی سمجھ قرآن جو آدمی پڑھتا ہے اور قرآن پڑھ کر کے جو اس سے مفہوم سمجھ میں آتا ہے وہ ہے جو انسان کو اللہ تعالیٰ پڑھنے کے بعد سمجھتا فرماتا ہے، وہ ہے اور اس صحیفے میں ہے تو اس سے کیا پتا ل... پتا چلا کہ اس سے شیوں پر رافضیوں پر سخت تردید ہوتی ہے جو یہ کہتے ہیں کہ اہل بیت کے پاس مصحف فاطمہ تھا مصحف فاطمہ جو آج بھی وہ بہت سارے شیعہ اس بات کا یقین رکھتے ہیں ایمان لاتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نازل شدہ کتاب قرآن کریم ہے وہ اصلی قرآن نہیں ہے یہ تو صحابہ نے گڑھ لیا ہے اپنی طرف سے اصلی قرآن اصلی مصحب جو ہے جسے مصحف فاطمہ کہتے ہیں وہ امام غائب کے پاس ہے جو لے کر کے غائب ہو گئے اور جب وہ واپس آئیں گے تو وہ قرآن لے کر کے آئیں گے ابھی کب آپ واپس آئیں گے کچھ پتا نہیں تو اس خبر کی سخت تردید ہوتی ہے اور ان شیعوں نے آپ ان کو معمولی نہ سمجھے اور اب چونکہ ان کے عقائد کے بارے میں اکثر مسلمانوں کو نہیں معلوم ہے تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بس ہم میں ان میں تھوڑا سا فرق ہے تھوڑا سا کیا فرق ہے اللہ کے بارے میں بھی ان کا عقیدہ صحیح نہیں اللہ کے بارے میں عام کا عقیدہ یہ ہے ہاں عام سے مطلب عامت الناس نہیں لیکن جو ان کے پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی کو چیزیں پہلے سے نہیں معلوم ہوتی جب چیز ظاہر ہو جاتی ہے تو اللہ تعالی کو معلوم ہوتی جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کان و ما یکون جو کچھ ہو چکا جو کچھ ہو رہا ہے اور جو کچھ ہونے والا ہے سب کا علم میں ہے وہ یا کہ وہ ایک طرح سے تقدیر کا انکار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو کچھ اس طرح کا علم میں نہیں ہے آپ کے قرآن پر اس قرآن کریم پر وہ ایمان نہیں لاتے وہ کہتے ہیں ایک ان کا بہت بڑا عالم ہے اس نے کتاب لکھی ہے نام اس کا ذہن میں نہیں ہے اس نے کتاب کا نام لکھا ہے فصل الخطاب فی تحریف کتاب رب الاب یہ کتاب کا نام رکھا ہے کہ فصل یہ فائنل جو ہے ہمارا بیان ہے اس بارے میں کہ رب ال کی کتاب کے اندر تحریف ہو چکی ہے جبکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے زمانت لی ہے انہ رحو اللہ کہ ہم نے اس کو نازل کیا اور ہمیں اس کی حفاظت کرنے والے ہیں تو قرآن محفوظ ہے ہاں اب چونکہ ان کا عقیدہ ہی غلط ہے صاحب کے بارے میں وہ عقیدہ ایمان نہیں لاتے ہیں اکرام کی کے بارے میں مجموعی طور پر یہ یقین نہیں رکھتے بلکہ کہتے ہیں کہ سات صحابہ کو چھوڑ کر کے باقی نوز اللہ سارے مرتد ہو گئے تھے ہماری حدیث کی کتابوں کو وہ نہیں مانتے ان کی الگ سے کتابیں ہیں گڑھی ہوئی اپنی تو ان کو معمولی نہ سمجھے اور ان کے عقائد کے بارے میں میں فہمی نہ ہو ہاں بہت سارے لوگ جو ہے ان کے ہاں شادیاں بھی کرتے کراتے ہیں رشتے بھی کرتے کراتے ہیں ہاں اور اگر جو ہے اگر کہیں سے آواز آگئی انقلاب کی اور جو ہے ہاں دشمنوں کو ڈرانے کی اور اس کی اس کی اگر بات کہہ دیا انہوں نے ان شیوں نے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہاں مسلمانوں کی خیر خواہ اور سچے کے مسلمان یہی ہیں اور یورپ اور امریکہ کے دشمن ہاں یہی ہے حالانکہ میرے بھائی عزیزوں اور ساتھیوں یہ ہوائی فائرنگ ہے یہ ان, کی, ان کی جو ہے آپ سنتے چلے آئے ہوں گے اپنے بچپن سے سنتے چلے آئے ہوں گے اس طرح کی باتیں اس طرح کی دھمکیاں اور اصل میں یہ سب ایک ہیں یہ سب ملے جلے ہیں تو اس لیے ان کے عقائد کے بارے میں خوش فہمی میں مبتلا نہ ہو یہ ان کے عقائد بڑے گندے ہیں اور جتنی بھی بد قبر پرستی کی پیر پرستی کی اور ولیوں میں جھوٹھی کرا کرامات اور کش اور مکاشفے کی جتنی بھی بد ہیں سب بد انہی انہیں لوگوں سے آئی ہیں انہیں رافضیوں کے یہاں سے آئی ہیں اور انہیں کہاں سے ملی ان کے اپنے بھائیوں سے ملی ہے ہاں جن کے اصلی بھائی جو ہے وہ یہودی اس طرح کے جس طرح سے ہاں یہودیوں نے عیسیٰسلات السلام کے لائے ہوئے دین کو ہاں رد و بدل کر ڈالا موس علیہ السلام کے دین کو رد و بدل کر ڈالا اور چینجنگ کر ڈالی اسی طرح سے اپنے غلط انہوں نے جو ہے اس امت میں ان شیوں کے ذریعے سے پھیلانا شروع کیا اور بہت کچھ پھیلا دیا اس لیے جو ہے ان سے ہوشیار رہے تو ابو جہیفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ بھائی کچھ خاص چیزیں آپ کے پاس ہیں کیا ہے جو ہم کو نہ معلوم ہو جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہی بذریعہ وہی ہے نازل کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ لوگوں کو بتایا ہو ہم کو نہ معلوم ہو تو بتائیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے صاف انکار کر دی اور قسم کھا کر کے فرمایا نہیں کوئی ایسی چیز نہیں ہے مگر کچھ چیزیں ہیں جو بتا دیا کہ یہ لکھی ہوئی ہے اس صحیفے میں اس کا کہہ لیجیے یہ صحیح بخاری کی روایت ہے اور مسند احمد اور ابوداؤد اور نسائی میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک دوسری صنعت سے ہاں یہ الفاظ بھی ہیں جس میں یہ لفظ ہے کہ المنا تکافا دماؤہم کہ مومن کے خون برابر ہیں تمام مومنوں کے خون برابر ہیں یعنی تساس کے معاملے میں دیت کے معاملے میں ایسا نہیں ہوگا کہ امیر اور غریب کا فرق کیا جائے اونچے خاندان والے اور نیچے خاندان والے کا فرق کیا جائے کالے گورے کا فرق کیا جائے نیشنلٹی اور کیا کہتے ہیں شہریت کا فرق کیا جائے ہاں نہیں تمام مسلمان تمام مسلمان جو ہے ان کا خون برابر ہوگا ویس آ بھی ہم ہوں اور مسلمانوں میں سے ادنا شخص بھی مسلمانوں کی طرف سے کسی کو امان دے سکتا ہے کسی کو کوئی ادنا سا بھی آدمی کسی کو پناہ دے سکتا ہے کسی کو امان دے سکتا ہے ہاں اور اگر وہ کسی کو امان دے دے تو اس کے امان کا اور اس کے جو ہے کہتے ہیں عہد پیمان کا خیال کیا جائے گا یہ نہیں کہ عہد اور امان اور ضمانت جو ہے صرف مالدار دے سکتا ہے غریب مسلمان نہیں دے سکتا فتیح مسلمان مسکین مسلمان نہیں دے سکتا ہے ایسا نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاں بالکل واضح طور پر بیان فرما دیا ہے اور مسلمان تمام کے تمام اپنے غیر کے مقابلے میں غیروں کے مقابلے میں غیر مسلمین کے مقابلے میں چاہے جس مذہب اور دھرم کے ماننے والے ہوں ہاں ان کے مقابلے میں تمام کے تمام مسلمان ایک ہاتھ ہے یعنی تمام مسلمان متحد ہیں اور ایک ہے مطلب یہ ہوا کہ اگر جو ہے مسلمانوں کا مقابلہ جو ہے غیروں سے ہو رہا ہو ہاں تو تمام مسلمانوں کو ایک ساتھ مل کر کے مقابلہ کرنا چاہیے یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ان کا معاملہ ہے, ان کا معاملہ ہے اس سے اس حدیث سے بہت بڑا درس ملتا ہے مسلمانوں کو کہ اتحاد کے لیے مسلمانوں کو متحد ہونا چاہیے اپنے دشمن کے مقابلے میں اپنے دشمن کے مقابلے میں متحد ہونا چاہیے اور جو ہے کوئی چیز ہمارے سامنے فرق کی نہیں آنی چاہیے دشمن مسلمانوں کا تمام مسلمانوں کا دشمن ہے ایک مسلمان کا دشمن تمام مسلمانوں کا دشمن ہے اور مسلمانوں کے, کے علاوہ جو غیر مسلمان ہیں غیر مسلمان ہیں جو کافر مشرق یہودی نسرانی ان سب کے مقابلے میں تمام مسلمانوں کو متحد اور متفق ہونا چاہیے اور مل کر کے ان کا مقابلہ کرنا چاہیے ہر اعتبار سے ہر اعتبار سے چاہے وہ کیا کہتے ہیں میدان جنگ میں مقابلے کا معاملہ ہو یا یہ کہ اسلام پر والے اعتراضات کا معاملہ ہو یا نبی کریم صلی اللہ علیہ کی جانے والی توہین کا معاملہ اور آپ کی تحقیر کا معاملہ ہو جیسا کہ بہت سارے بہت ساری چیزیں سامنے آتی رہتی ہیں تو ان سب معاملات میں تحریری معاملہ ہو چاہے زبانی معاملہ ہو یا مناظراتی معاملہ ہو ان تمام معاملات میں تمام مسلمانوں کو اپنے دشمن کے مقابلے میں ایک ہونا چاہیے ایک ہونا چاہیے اور اس طرح کا معاملہ جو اجتماعی طور پر اگر مسلمانوں کا کا آجا معاملہ آ جائے تو تمام مسلمانوں کو اکٹھا ہو کر کے مقابلہ کرنا چاہیے یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ فلاں جگہ کے مسلمانوں کا معاملہ ہے یا فلاں علاقے کے مسلمانوں کا معاملہ ہے نہیں دشمنوں کے مقابلے میں تمام مسلمانوں کو اکٹھا ہونا یہ ہمیں اس حدیث سے درس ملتا ہے اور آگے یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی مومن کو کافر کے بدلے قتل نہیں کیا جائے گا ولاد وی اور اسی طرح سے جس کو کوئی مسلمان ملک جو ہے جس سے معاہدہ ہو جائے مسلمان ملک کا معاملہ معاہدہ کسی دوسرے ملک سے معاہدہ ہو جائے کہ بھئی آپس میں ہم معاہدہ کرتے ہیں کہ ہم جو ہے آپس میں جنگ نہیں کریں گے تو جب معاہدہ ہو جائے تو پھر ہم اس معاہدے کو توڑنا نہیں چاہیے اور نہ کسی معاہدے کو قتل کرنا چاہیے کسی کو قتل نہیں کر سکتا ایسے جیسے کسی مسلمان ملک نے کسی کافر کو کسی نسرانی کو یا کسی یہودی کو جس کو بھی اگر جو ہے, جو ہے اس سے معاہدہ ہو گیا کہ بھائی ہم جنگ نہیں کریں گے اگر جو ہے یا کیا کہتے کہیں آتا جاتا ہے تو اس کو قتل نہیں کیا جائے گا کیونکہ اس سے ایگریمنٹ اور معاہدہ ہو چکا ہے اس سے معاہدہ ہو چکا ہے اور اسی وجہ سے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کافروں اور جو ہے مکہ والوں سے معاہدہ ہوا تو لاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاہدہ کا پاس و لحاظ کیا اس کی پاسداری کی اور معاہدہ جب توڑا ان لوگوں نے تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خلاف کا روائی کی لیکن اگر کسی سے معاہدہ ہو جائے تو پھر جو ہے اس کو قتل کرنا جائز اور درست نہیں ہے اسی طرح سے کوئی مسلمان ملک جیسے سعودی عربیہ ہے سعودی عربیہ میں جو ہے یہاں کی حکومت کفیلوں کے واسطے سے بہت سارے غیر مسلموں کو ویزا نکال دیتے ہیں اور بہت سارے غیر مسلم یہاں پر چاہے کیا کہتے کرسچن بہت سارے کافر ہندو اور کیا کہتے ہیں بہت سارے دوسرے مذہب کے ماننے والے یہاں اس ملک میں کام کرنے آتے ہیں ہاں تو کوئی اب کسی کے لیے جائز نہیں نہ یہاں کے جو ہے شہری کے لیے جائز ہے نہ کسی دوسرے مسلمان کے لیے جائز ہے کہ اس کو جو ہے یہاں پا کر کے قتل کر دے کہ یہ فلاں ملک کا رہنے والا ہے اور وہاں ہم پریشان کیے جاتے ہیں لہذا اس کو یہاں قتل کر دیا جائے یا یہ کہ اگر کہیں ان لوگوں کا کوئی کیمپ ہے ہاں تو کوئی اس پورے کیمپ کو کیمپ میں جا کر کے بم بلاسٹ کر دے یا وہاں دہشت گردی پھیلائے یا یہ کہ خود حملہ کرے یہ سب جائز نہیں ہے کیوں نہیں جائز ہے اس لیے کہ ایک مسلمان ملک نے ہاں اور ایک کفیل نے ایک مسلمان شخص نے اس کو اس کو جو ہے امل دیا ہے ہاں اگریمنٹ کیا ہے کہ بھائی تم یہاں آؤ تمہارے تمہاری جان مال کی حفاظت کی جائے گی یہاں پر تو اس لیے جو ہے اگر ایسا معاملہ ہو تو کسی کو کسی شخص کو اختیار نہیں کہ اس معاہدے کو توڑے یا اس کو قتل کرے یہ بات واضح اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہاں پر بہت سارے یعنی کئی واقعات پیش آئے کئی واقات پیش آئے کہ کچھ لوگوں نے کچھ نوجوانوں نے کیا کیا ہاں جن کو کیا کہتے ہیں دہشت گرد کہتے ہیں جو ہے اسلام کے نام پر جو ہے گردی پھیلاتے ہیں حالانکہ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا کہ کہیں کسی امریکن کیمپ ہے ایک دو واقعات جیسے ریاض وغیرہ میں پیش آئے بہت پہلے کہ وہاں پر جو ہے ان لوگوں نے جا کر کے وہاں اٹیک کر دیا اور جو ہے کیمپ میں جو ہے بم پھوڑ دیا اور بم بلاسٹ کر دیا خود کو حملہ کیا تو اس طرح سے اور درست نہیں ہے کیونکہ یہاں ملکی معاملہ ہے اور یہ کہ مسلمانوں نے مسلمان حکومت نے ان کو عہد و پیمان دے رکھا ہے اس لیے جو ہے ایسا نہیں کرنا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایک دو واقعات اس طرح کے پیش آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی دیت ادا کی ندی اللہ تعالی عن اور بھی ذکر کر دیا جائے کہ یہاں پر جو لفظ ہے کہ کوئی مسلمان کسی کافر کے بدلے قتل نہیں کیا جائے گا تو اس میں تمام لوگوں کا اتفاق ہے سوائے ایک رائے کے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر کسی معاہد کو کسی مسلمان نے قتل کر دیا ہے کسی معاہد کو یعنی جس سے عہد ہوا ہے کہ بھائی ہم تم سے جنگ نہیں کریں گے تم سے تم کو قتل نہیں کریں گے یا یہ کہ جیسے یہاں پر لوگ آتے ہیں کام کرنے کے لیے جو ہے ویزا لے کر کے اور پھر یہاں پر یہاں کی حکومت ان کو امن فراہم کرتی ہے تو اس کو اگر کسی مسلمان نے قتل کیا تو کیا کسی مسلمان کو قتل کیا جائے گا تو صحیح مسئلہ یہ ہے کہ اس مسلمان کو اس کے بدلے قتل نہیں کیا جائے گا <تصفيق> انس بن مالک رضی اللہ تعالی بیان فرماتے ہیں کہ ایک لڑکی کا سر کچلا ہوا پایا گیا یعنی دو پتھروں کے درمیان رکھ کر کے کسی ایک لڑکی کا سر کچل دیا گیا لیکن ابھی وہ مری نہیں تھی تو لوگوں نے اس سے پوچھا کہ تمہارے ساتھ یہ کس نے کیا ہے ابھی جان باقی تھی کچھ لوگوں کا لوگوں نے پوچھنے والوں نے نام لیا فلاں نے کیا فلاں نے کیا فلاں نے کیا یہاں تک کہ ایک یہودی کا نام لیا لوگوں نے تو اس نے اپنے سر سے ایسے اشارہ کیا چنانچہ وہ یہودی پکڑا گیا اور پھر اس نے اقرار بھی کیا کہ ہاں اس نے ایسا کیا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ دو پتھروں کے درمیان اس کا سر رکھ کر کے کچل دیا جائے اس کو بھی ویسے اور کیا کہتے ہیں اس میں ہے کہ وہ لڑکی جو ہے بعد میں مر گئی تھی تو اس اور اس لڑکی کو بھی قتل کر دیا گیا اصل میں مدینے کے اندر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے تشریف لائے اور مسلمان ہجرت کر کے تشریف لائے تو یہودیوں کے ساتھ ایگریمنٹ ہوا معاہدہ ہوا کئی چیزوں پر اس میں سے یہ بھی تھا کہ ہاں اگر کوئی باہر سے دشمن حملہ کرے گا تو سب لوگ مل کر کے اس کا دفاع کریں گے یہودی بھی کیا کہتے ہیں وہ دفاع کریں گے اور جو جنگ میں خرچ آئے گا اس کو اس میں بھی شریک ہوں گے اور اگر کوئی اس طرح کا معاملہ ہوگا اختلاف ہوگا مسلم کیا کہتے ہیں یہودی اور مسلمانوں کے درمیان کوئی اس طرح کا معاملہ ہوگا تو فیصلہ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے مطابق کریں گے چنانچے ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہودی کا فیصلہ جو ہے اسلام کے مطابق کر کے اس کا سر جو ہے دو پتھروں کے درمیان جیسے اس نے مارا تھا اس کو اسی طرح سے اس کو بھی مار دیا گیا ایسی یہ بھی چل رہا ہے تو اس حدیث سے یہ پتا چلا کہ اگر کوئی جو ہے کسی کو اس طرح کی بھاری چیز سے قتل کرے تو قصاص میں اسی طرح سے, اس سے لیا جا سکتا ہے یہ ضروری نہیں کہ اسے تلوار سے مارا جائے یا جو ہے گولی وغیرہ سے مارا جائے یہ ضروری نہیں جیسے اس نے سزا دی جیسے اس نے قتل کیا ویسے اس کو قتل کیا جا سکتا ہے اس حدیث سے پتا چلا اور اسی طرح سے ایک روایت وہ بھی آپ اپ لوگ اپنے ذہن میں رکھے وہ حدیث وہ واقعہ بھی کہ جو ہے کچھ لوگ جو ہے قبیلے اورانا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ ہم سب مسلمان ہونا چاہتے ہیں مسلمان ہوئے کچھ دنوں کے بعد وہ بیمار ہو گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ جاؤ وہ صدقات اور صدقات کے صدقات کے اور زکات کے اونٹ ہیں ہاں ان وہیں پر رہو اور وہاں پر اونٹوں کا دودھ پیو اور اونٹوں کا پیشاب پیو یعنی اونٹ کا دودھ اور پیشاب پیو تو یہ ایسا انہوں نے کیا اوردیث کے پیش نظر یہ پتا چلا کہ بعض بیماریوں کے لیے اونٹ کا پیشاب مفید ہے اور پی سکتے ہیں یہ علاج ہے ہاں پی سکتے ہیں اور آج سائنس جو ہے اونٹ کی پیشاب پر بہت سارا ریسرچ کر رہی تو بہرحال ان کو یہ حکم ملا تو وہاں پر گئے اور انہوں نے جو ہے ایسا دودھ پیا اور پیشاب بھی پیا تو وہ اچھے خاصے موٹے تازے ہو گئے بیماری سب ختم ہو گئی تو ان کو ہاں شرارت سوجی اور مرتد ہو گئے وہ اور جو چرواہے تھے ہاں یا چرواہا تھا اس کو قتل کر دیا کیسے قتل کر دیا کہ ان کی آنکھوں میں جو ہے سلائی ہاں جو ہے وہ کو گھوک کر کے اور داخل کر کے ان کو اس طرح سے بڑی بے دردی سے مار دیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائے گیا پتا چلا تو ان کے پیشے لوگوں کو بھیجا اور ان کو پکڑ کر کے لایا گیا تو ان کے ان کو بھی ایسے ہی سزا دی گئی ان کو بھی ایسے ہی ان کے آنکھوں میں صلائی پھیر کر کے مارا گیا کیونکہ انہوں نے مسلمان چرواہے کے ساتھ ایسا کیا تھا تو ایسا اسلام میں ہے اور آگے آئے گا بھی عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ بِالعَيْنِ بِالْأَنفِ جان مار دی نہ حق تو اس کی جان مار دی جائے گی ہاں کان کاٹ لیا تو جو ہے ناک کاٹ لیا تو ناک کے بدلے ناک آنکھ کے بدلے آنکھ دانت کے بدلے دانت ہاں اسی طرح سے تو شریعت میں یہ انصاف ہے تو اس یہودی کے ساتھ بھی ایسا کیا گیا ہے صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت الفاظ صحیح مسلم کے قطع ادون غلام فعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم و فی روایت فقالوا النا اناس فقراء فلم يجعل لهم احمد صحیح. یہ صحیح ہے لیکن جو محقق ہے ضعیف قرار دیا ہے صحیح اور ضعیف سور ناؤت کے اندر چار ہزار پانچ سو نبے نمبر کی حدیث ہے صحیح قرار دیا اس کو اس حدیث کا ترجمہ یہ ہے عمران بن حسین نبی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک فقیروں کے ایک لڑکے نے مالداروں کے ایک لڑکے کا کان کاٹ دیا تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کون لوگ مالدار لوگ آئے کہ دیکھیے ہاں اس نے جو ہے ان لوگوں کے لڑکے نے ہمارے لڑکے کا کان کاٹ دیا تو فقیر لوگ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ ہم لوگ فقیر ہیں ہمارے پاس کچھ دینے کے لیے نہیں اور دوسری روایت سے پتہ چلتا ہے کہ ایسا جو ہے غلطی سے ہو گیا تھا جان بوجھ کر کے نہیں کیا تھا غلطی سے ہو گیا تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ لوگ فقیر بھی تھے کچھ دے بھی نہیں سکتے تھے ہر چیز کا آگے بیان آئے گا حدود میں اور کیا کہتے ہیں اس میں دیت میں کہ کیا کاٹنے سے جان کے بدلے جان اگر دیت جان کسی نے نہیں ماری ہے کسی کی جو ہے ناک کاٹ لیا اگر کوئی شخص ناک نہیں کاٹتا ہے اس کے بدلے دیت لیتا ہے تو کتنی دیت ہوگی کتنے اونٹ دیت سو اونٹ ہے جان کے بدلے ہاں اگر کوئی دیت لیتا ہے قصاص نہیں لیتا ہے تو سو اونٹ لیکن اور بھی جسم کے حصے اگر کسی کی جان نہیں ماری کسی کا ہاتھ کاٹ لیا کسی کا پاؤں کاٹ لیا یا انگلیاں کاٹ لیا یا کیا کہتے ہیں داغ توڑ دیے تو ان کی سب کی الگ الگ جو ہے انشاءاللہ شاء اللہ حدیثیں آئیں گی کہ کتنے میں کہ کتنے میں کتنے اونت ہیں ہاں دیت کتنی بنتی ہے اس کی تو بہرحال تو ان کے پاس چونکہ دیت میں دینے کے لیے کچھ نہیں تھا فقیر لوگ تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاں پھر کچھ مقرر نہیں کیا ان کے اوپر کہہ رہی کہ تمہارے اوپر کچھ نہیں جب نہیں دے سکتے نہیں دے سکتے تو اب جب نہیں دے سکتے تو کیا کیا کر سکتے ہیں تو اس میں اصل میں لفظ غلام جو ہے غلام کی دو تفسیر کی ہے لوگوں نے ایک تو غلام کی تفسیر یہ کی ہے کہ اس سے مراد جو ہے وہ ہے کون یہ غلام ہے غلام سے مراد لڑکا نہیں ہے بلکہ غلام سے مراد غلام ہے جس کو اردو میں غلام کہتے ہیں اور عربی میں اس کو عبد کہتے ہیں اس کو عبد کہتے ہیں تو دونوں غلام تھے دونوں غلام تھے تو اس وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کر دیا کہ آپس میں غلاموں کے درمیان جو ہے وہ دیت نہیں ہوگی دوسرے یہ کہ ایک روایت بھی یہ بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قتل یہ غلطی کے طور پر ایسا ہوا تھا اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیا کچھ لوگوں نے کیا کہتے کہا کہ اس سے مراد لڑکے ہیں اس سے برات کیا ہے لڑکے یعنی آزاد لڑکے تھے آزاد لڑکے تھے غریبوں کے کسی لڑکے نے مالداروں کے کسی لڑکے کا کان کاٹ لیا تو چونکہ وہ فقیر اور محتاج تھے اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف فرما دیا تو دونوں شکلوں میں ہاں دو دونوں شکلوں میں یہ ہے کہ اگر مطلب کہ معلوم یہ ہوا کہ اگر اس طرح کا واقعہ پیش آ جائے اور جو غلطی کرنے والے والے ہیں ان کے اوپر دیت ہوتی اگر وہ فقیر مسکیر ہے تو ان سے معاف ہو جائے گا ان کے اوپر کوئی چیز لازم نہیں آئے گی مثال کے طور پر کہ کسی آدمی نے کسی کو کسی مسلمان کو جان غلطی کے طور پر قتل کر دیا اب جو دیت ہوگی وہ کس کو ادا کرنا ہوگا جو قاتل ہے اس کے جو عاقلہ ہیں یعنی جو اس کے اسبا اور اس کے خاندان کے لوگ ہیں جو بارش ہونے والے ان کے اوپر دیت بانٹ دی جائے گی قریب اور دور کے حساب سے یعنی جیسے آب بیٹے ہیں اولاد ہیں اسی طرح سے بھائی ہیں باپ ہیں چچا ہیں اور کیا کہتے بھتیجے ہیں اور دادا وغیرہ ہیں تو ان کے اوپر وہ ان کے حصے کے حساب سے جو ہے مالدار اور غریب کے حساب سے ان کے اوپر بانٹ دی جائے گی اور وہ لوگ مل کر کے سب جو ہے یہ دیت سو اونٹ ادا کر دیں گے لیکن اگر پورا خاندان کا خاندان ہی کیا ہے فقیر ہے تو کیا ہوگا معاف ہو جائے گا لیکن جو جانی ہے اس کو کیا کرنا پڑے گا اس کو ایک گردن بھی آزاد کرنا پڑے گا جو قاتل ہے اس کو ایک گردن آزاد کرنا پڑے گا اور اگر ایک گردن نہیں آزاد کرتا اور نہیں پاتا ہے تو اسے کیا کرنا پڑے گا اسے دو مہینے در پہ روزے رکھنے پڑیں گے <سؤال> جیسا کہ آیت ہے پوری آیت ہے تم مسلمہ اگر غلطی سے کسی مسلمان کو قتل کر دیا تو اس کو ایک گردنا آزاد کرنا ہے اور دیت دینا ہے دیت کون دے گا خاندان کے لوگ دیں گے جو اس کے خاندان کے لوگ ہیں ننیال کے خاندان والے نہیں ددیال کے خاندان والے بیٹا بھائی اور اسی طرح سے باپ دادا یہ سب ملا کر کے دیں گے اور اگر فقیر ہے سب کے سب تو ان کی اسے معاف ہو جائے گی لیکن یہ اگر گردن آزاد نہیں کرتا ہے اس کے پاس استطاعت نہیں ہے فمل نبی عجیت فسیام شاہر متطاب اللہ کہ اگر پھر گردن نہیں آزاد کر سکتا ہے تو اسے پاہ در پید دو مہینے کے روزے رکھنے پڑیں گے فضا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال عقدنی فقال حتب ثم جاء إليه فقال أقدني فأقاده ثم جاء إليه فقال يا رسول الله عرجت فقال قد مهيتك فعصيتني فأبعد الله وبطل عرجك ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتص من جرح حتى يبرأ صاحبه فوهو أحمد والدار قتني وأعلا بالإرسال هي حديثة ضعیف ہے لیکن اس کا معنی صحیح ہے کیا ہے ترجمہ اس کا عمر بن شعیب نبی جد ہی روایت کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے کسی دوسرے آدمی کو سینگ سے مار دیا اس کے گھٹنے میں وہ زخمی ہو گیا تو جس کو مارا تھا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا جو زخمی ہوا تھا اور اس نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ, مجھے آ, بدلہ دلا دیجئے مجھے دیت دلا دیجئے قصاص مجھے دلوائی جان کے علاوہ باقی چیزوں میں جو ہے ہاں کساس بھی ہے اور دیت بھی ہے چاہے قصاص لے لے آدمی چاہے دیت لے لے عقیدنی انہوں نے کہا کہ ہم کو قصاص دلا دیجئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی آپ اچھے ہو جاؤ تب جو ہے میں قصاص دلاؤں گا تو وہ نہیں مانے پھر دوبارہ آ گئے اور مجبور کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مجھے ساز دلوائی تو روایت پہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پانچ اوٹ دلوا دیے پھر اس کے بعد وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے نیا وہ شخص آیا اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں تو لنگڑا ہو گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تم کو منع کیا تھا نا اور تم نے جو ہے نافرمانی کی میری تو اللہ تعالی نے تم کو کیا, کیا دور کر دیا اور تمہارا جو یہ لنگڑا پن ہے اس کو باطل کر قرار دے دیا تم اپنی جو ہے اپنا قصاص لے چکے اگر تم انتظار کرتے کہ بھائی زخمی ہونے کے بعد کیا نتیجہ ہوتا ہے آدمی اور پساس بھی اس حدیث سے کیا پتا چلا کہ اگر کسی کا کچھ ٹوٹ پھوٹ گیا کسی نے مارا کسی کو ٹوٹ پھوٹ گیا تو فورن ہی اس کا قصاص نہیں دیا جائے گا بلکہ کیا کیا جائے گا اس کا علاج کرایا جائے گا اور پھر نتیجہ دیکھا جائے گا کہ مطلب اب جو ہے یہ چیز صحیح ہوئی کہ نہیں صحیح ہوئی پھر اس کے بعد قصاص سے اس کو دلایا جائے گا تو یہاں پر یہ ہوا کہ انہوں نے جلدی با جلد بازی کیونٹ دلا دیے اور پھر کیا ہوا کہ آئے اور کہہ رہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں تو معذور ہو گیا میں تو لنگڑا ہو گیا اب کچھ کر نہیں پا رہا ہوں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کو منع کیا تھا تم نے میری نافرمانی کی اب تمہارا یہ لنگڑا پن جو ہے وہ باطل ہو گیا اب تمہیں دوبارہ قصاص نہیں ملے گا تم تم نے جلدی کی لیکن اگر یہی شخص انتظار کر لیتا کہ بعد میں جو ہے یہ زخمی ہونے کی وجہ سے ہاں آدمی کیا ہوتا ہے کیا انجام ہوتا ہے اگر یہ لنگڑا پن ان کا ظاہر ہو جاتا تو اس کا مطلب یہ ہوا ہاں کہ ان کو جو ہے ہاں پچاس اوٹ ملتے زیادہ ملتا ان کو تو اس لیے اس طرح سے شریعت کا اس حدیث سے یہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تم منہا اللہ صحت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا کہ اگر کوئی کسی کو زخمی کر دے تو اس کا قصاص نہ دلایا جائے یہاں تک کہ جو زخمی شخص ہے وہ اچھا ہو جائے پھر اس کے بعد اس کا جو معاملہ ہو جیسا فیصلہ ہو شریعت کا ویسا کیا جائے تو یہ حدیث جو ہے ضعیف ہے لیکن اس کا معنی صحیح ہے کیونکہ اور دوسری حدیثوں سے اس کی تائید ہوتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن دية جنينها غرّة عبد أو وليدة وقضى بيدية المرأة على عاقلتها وورثها ولدها ومن معهم فقال حمل بن النابغة النابغة الهدل يا رسول الله كيف نغرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل فمثل ذلك يقل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما هذا من اخوان الكهانه من اجل سجعه الذي سجع متفق عليه واخرجه ابو داوود والنسائي من حديث ابن عباس ان عمر رضي الله تعالى عنه سال من شهد قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين قال فقام حمل حمل ابن فقال كنت بين امراتين فضربت احداهما الاخرى فذكرها مختصرا وصح ابو ابن حبان والحاكم ابو هريره رضي الله تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ دو عورتوں نے قبیلہ حزائل کی دو عورتوں نے جھگڑا کیا ان میں سے ایک نے دوسری دوسری کو پتھر سے مار دیا اور اس کے ذریعے سے اس پتھر کے ذریعے سے اس کو بھی قتل کر دیا وہ عورت بھی مر گئی اور اس کے پیٹ میں جو بچہ تھا وہ بھی مر گیا تو جھگڑا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیت کا فیصلہ کیا کہ جو پیٹ کا بچہ ہے وہ جو مرا ہے اس کی دیت ایک غلام یا ایک لونڈی ہے اس کی دیت کیا ہے ایک غلام یا ایک لونڈی ہے اور عورت کی دیت کیا ہوگی سو اونٹ. اس دیت کو اس مارنے والی قتل کرنے والی کہہ لیجئے اس عورت کے خاندان والوں پر بانٹ دیا یہ دیت جو ہے اس کے خاندان والوں پر بانٹ دیا اور رسا والا و ہوں اور جو وارث بنایا تو اس کی اولاد کو اور اولاد کے سوچ کے ساتھ جو وارث بننے والے تھے جو وارث اصل میں بننے والے تھے ان کو وارث بنایا یعنی کیا مطلب ہے مطلب یہ ہے کہ مقتول جو عورت قتل کر دی گئی جو عورت قتل کر دی گئی اس سے جو سو اوٹ ملے وہ کس کو ملیں گے ان سو اوٹ ان سو اوٹوں کا وارث کون ہوگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو وارث بنایا جو اس عورت کی, کی اولاد تھی جو بال بچے تھے لڑکے یا لڑکیاں تھیں اور ان کے ساتھ جو دوسرے وارث ہونے والے تھے جو بھی رہے ہوں کیونکہ اگر کوئی عورت فوت ہوتی ہے اور اس کی اولاد ہے بیٹے بیٹیاں ہیں تو وہ وارث ہوں گے اور اگر اس عورت کا باپ زندہ ہے یا ماں زندہ ہے تو ان کو بھی وراثت میں ملے گا ہاں شوہر کو بھی ملے گا جیسا کہ وراثت کے بحث میں ہم لوگ پڑھ چکے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو وارث بنایا ہاں تو ہم حم حمل بن نابغ الزلی نے کہا کہ اے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہم اس کا جرمانہ دے ادا کریں یعنی اس بچے کا جرمانہ ہم کیسے ادا کریں جو بچ جس بچے نے نہ کھایا نہ پیا نہ بولا اور نہ چیخا وہ زندہ پیدا ہی نہیں ہوا آہ, اور مر گیا وہ تو اب اس کی دیت ہم کیسے دے اس کی دیت کیسے ہوگی یعنی گویا کہ وہ دیت نہیں دینا چاہتا. مطلب اس کی کہنے کا مطلب ان کا یہ تھا کہ دیت اس طرح سے اس کی بچے کی نہیں ہوگی عورت کی دیت ہوگی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھیے ان کے الفاظ دیکھیے لا شریبہ ولا اقل ولا نطق ولا استحل <يُطَل> یعنی سجا بندی کے ساتھ تو بندی سمجھتے ہیں نا کہ ناخر میں آیا والا عقل پھر آخر میں دوسرے جملے میں آیا ولا استحل. کہ جو نہ کھایا, نہ کھایا چیخا اور نہ کیا کہتے ہیں اس طرح کا جو ہوتا ہے اس کا وہ رائے گا چلا جاتا ہے تو سب میں لام لام لام لے آئے تو گویا کہ انہوں نے شاعری کی طرح سے شاعروں کی طرح سے اور کاہنوں کی طرح سے اس طرح سے الفاظ کی تک بندی لگائی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کاہینوں کے بھائیوں میں سے لگ رہا ہے سجا بندی کی حمل بن ناب نے کیوں اس لیے کہ انہوں نے قافیہ بندی جو کی تھی اس وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یہ نہیں کہ ان کو اسلام سے خارج کر دیا تھا صحابی تھے اور یہ کہ انہوں نے ایسے الفاظ کہہ دیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ہی ان کو ٹوکا اور کہا کہ تو کہا بھائیوں میں سے لگتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ فرما دیا حضرت عمر رضی اللہ علیہ وسلم نبی اور نسائی کے اندر جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے زمانے میں فرمایا کہ کون شخص سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جنین یعنی جنین کس کو کہتے پیٹ کے بچے کو جنین بولتے تو جنین کے فیصلے کے وقت کون صحابی یا کون صاحب حاضر تھے تو ہاں حمل بن نابگا نے کھڑے ہو کر کے کہا کہ ہاں میں ہاں اس موقع سے دو عورتوں کا جب یہ معاملہ آیا تھا تو میں اس وقت حاضر ہوا کہ ایک نے دوسرے کو مارا اور پھر مختصر یہ حدیث بیان کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنین کے بارے میں کیا فیصلہ کیا یعنی پیٹ کا بچہ اگر یعنی اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ اگر کسی عورت نے کسی دوسری عورت کو مار دیا اور اس کے پیٹ کا بچہ کیا ہے فوت ہو گیا ختم ہو گیا اس کا اس کا کساس ہی ایک غلام یا ایک لونڈی یہ اس کا قصاص ہے اور یہ قتل خطا قتل خطا میں ایسا ہوگا آمدن اگر کسی نے مار دیا یہ قتل خطا ہی مطلب مار دیا ایسے قتل نہیں کرنا چاہتے تھے کیونکہ پتھر سے مارنے سے کوئی قتل نہیں ہوتا لیکن اتفاق سے قتل ہو گیا تو قتل خطا میں کون کون سی چیزیں آتی ہیں وہ بھی سمجھ لیجئے ذرا سا قتل خطا میں پچھلے درسوں میں بتایا تھا کہ جیسے کسی نے شکار کو مارا اور کسی آدمی کو جا کے گولی لگ گئی یا تیر لگ گیا یا دو آدمیوں میں لڑائی ہو رہی تھی ایک دوسرے کو ڈنڈے سے مار دیا یعنی اس چیز سے آدمی کسی چیز سے مارا جس سے عام طور سے قتل نہیں کیا جاتا ہے گھوسے سے مار دیا جیسا مسا علیہ السلام کا واقعہ پیش آیا تو اس طرح کی چیزوں سے جو ہے جس سے قتل نہیں کیا جاتا اگر کسی نے کسی کو مار دیا قتل کا ارادہ نہیں تھا لیکن اتفاق ہے کہ اس کی موت لکھی تھی اس سے ہاں تو اس کو قتل خطا کہتے ہیں. تو اس میں دیت ہے قصاص نہیں ہے اور تفصیل تفصیل میں کہ وہ دو عورتیں آپس میں کیا تھیں سوکن تھیں حمل بن نہ دونوں بیویاں تھیں آپس میں لڑائی کیا انہوں نے اور اتفاق سے مارا قتل کا ارادہ نہیں تھا لیکن ایسا واقعہ پیش آ گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے فیصلہ فرمایا صلی اللہ علیہ نبینا محمد السلام علیکم آپ کے پاس ریکارڈ ہوا ہے کیا وہ ہے منظر بھیج دیں گے وعلیکم السلام کو بھیج